بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ دس از لیکچر نمبر ٢٩ نائنتھ اینڈ آئی ایم فخر لودھی پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنی بات کوڈنگ اسٹائل کے حوالے سے بات شروع کی تھی ان آج اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ذرا لیکچر کو ایک بار ایک نظر اسے دہرا لیں ذرا ایک نظر دیکھ لیں کہ ہم نے کیا باتیں کی से تاکہ ہم اپنی تو یہ پچھلے لیکچر کا ری کیپ پچھلے لیکچر میں جیسے کہ میں نے بات کی ہم نے کوڈنگ سٹائل کے حوالے سے بات کی تھی تو سب سے پہلے ذرا ایک بار پھر سے دہرا لیں کہ سٹائل کیا چیز ہے سٹائل کی کیوں ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو کچھ یاد ہو اس بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سٹائل بیسیکلی از نتھنگ بٹ اے ڈسپلنڈ اپروچ ٹو رائٹنگ کوڈ ہمارا مقصد کوڈ لکھنے کا کیا ہے کہ مقصد ایسا کوڈ لکھنا ہے جس کو دوسرے پڑھ سکیں اس کو پڑھ کے آسانی سے سمجھ سکیں اور اس وجہ سے اس میں مینٹننس آسان ہو جائے فالر کی سٹیٹمنٹ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں اینی فول کین رائٹ پروگرامس دیٹ کمپیوٹرس کین انڈرسٹینڈ گڈ پروگرامس مقصد کوڈنگ کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایگزیکٹبل فائل بنا دیں کمپائل کر دیں اس کے بعد اپنا پروگرام چلا دیں کیونکہ اس پروگرام میں سال ہر سال چلنا ہے اس وجہ سے مینٹنس بیکمس این امپورٹینٹ ایشو تو ایسا کوڈ جس کو مینٹین نہ کیا جا سکے وہ اوور آل سسٹم کی کاسٹ بڑھانے کا ذمہ دار ہوگا اور کس طریقے سے آپ اس کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں بیسکلی ہم ایسا کوڈ لکھنا چاہتے ہیں یہ ساری ایکٹیویٹی جو اس سے پہلے بھی ہم نے کی تھی جو ریکوائرمنٹ کی ڈیزائن کی ہمیشہ ہمارے مد نظر جو بات تھی وہ مینٹننس تھی تو مینٹننس کے حوالے سے ہم کوڈ میں بھی اس طریقے سے کوڈنگ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا آسان ہو جب اس کو پڑھ کے سمجھنا آسان ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں چینجز کریں گے اس میں انہینسمنٹس ہم لے کے آئیں گے تو وہ بھی ہم زیادہ آسانی سے انکاپریٹ کر سکتے ہیں تو اس سارے معاملے میں ایک جو کوڈنگ کا جو سٹائل جو ہے دیٹ پلیز اے ویری امپورٹینٹ ویری سگنیفیکینٹ رول سٹائل کیا ہے ایک کنسٹنٹ ڈسپلنڈ اپروچ ٹو رائٹنگ کوڈ یہ سٹائل کیونکہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے اس وجہ سے آپ کو وہ سٹائل وہ اپنانا چاہیے جو اس سارے حوالے سے آپ کی مدد کرے تو اس میں کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کوڈ اوورال ایسا سٹائل آپ اپنائیں کہ کوڈ آپ کا سمپل ہو کلیئر ہو اور وہ فلیکسیبل ہو یا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو کلیرٹی اینڈ سمپلسٹی اور فلیکسیبلٹی کیونکہ اس میں آپ کو بعد میں انہینسمنٹ کرنی ہے اور اگر آپ کو اس میں چینجز کرنی ہے جتنا وہ آپ کا فلیکسیبل کوڈ ہوگا اتنی آپ کو آسانی ہوگی تو یہ اسٹائل کا یہ ایک حصہ ہے تو یہ کیسے آپ ایسا اسٹائل بنا سکتے ہیں اسٹائل بیسکلی اگر آپ چیزیں وہ یوز کریں گے جو نیچرل ऐसी ایسی چیزیں جو کمپلیکس نہ ऐसी ایسی چیزیں جو جن میں نہ ہوں. اگر آپ ایسا आप آپ استعمال کریں گے اگر آپ ایسا ऐसा اپنائیں گے تو آپ کا کوڈ یہ سمپل بھی ہوگا اور کلیئر بھی ہوگا فلیکسیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہ بہت ساری چیزیں ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کوڈنگ میں ذرا کم اس کی گنجائش ہے لیکن بہرحال کوڈنگ میں بھی کہیں کہیں گنجائش ہوتی ہے جہاں پر ایسے معاملات آئیں گے میں آپ کے سامنے ان پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کروں گا ان کو خاص نشاندہی ان کی کروں گا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک और بڑا ऑफ رول پلے کرتا ہے اور और آف पिछली کیا ہیں हमने कुछ اور की پچھلی بار جب ہم نے کچھ بات کی تھی تو ہم نے हमने कुछ جینیرک نیمنگ کنوینشن کی بات کی تھی کچھ ہم نے سپیسیفک نیمنگ کنوینشنس کی بات کی تھی جینیرک نیمنگ کنونشن میں جو چیز خاص طور پہ اہم ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے ایک تو وہ ہنگیرین نوٹیشن یوز کرنا ہنگیرین نوٹیشن کیا ہے کہ آپ میننگ فل جب ویریبلس یا آئیڈینٹیفائرس کے نام آپ بنائیں تو اگر دو لفظوں کو جوڑ کے آپ کو نام بنانا پڑتا ہے فار ایگزامپل انڈیکس فائل اگر یہ دو لفظ ہیں ان کو جو, جوڑ کے آپ ایک ویریبل کا نام بنا رہے ہیں تو اس میں مطلب ہنگیرین ہوتا ہے وہاں پر اس کو کرنا ہے اور باقی لوور کیس لیٹرز ہوں گے کچھ اس میں ایکسپشن تھیں جہاں پر ہم نے ابریویشن کا ذکر کیا تھا ایس ٹی یا آر آئی یا اس طرح کی چیزیں اگر وہ آپ کر رہے ہیں تو بعض وقت آپ لوور کیس اور اپر کیس آپ مکس کر کے آپ کام کریں گے وہ کچھ دوسری کنوینشن تھیں جن کو خاص طور پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایکسیپشنس کہاں پر ہیں لیکن ہنگیری نیوٹیشن وزوان اور پھر اس میں ہم نے دو طرح کی بات کی تھی ود ان دیٹ ہنگیری نیوٹیشن کہ اگر ہم ٹائپ کا ذکر کر رہے ہیں تو ٹائپ کا پہلا کیریکٹر کیپٹل ہوگا اور اگر ہم ویریبل یا دوسرے آئیڈینٹیفائرس کا نام استعمال کر رہے یا آپ کے میتھڈ کا نام تو اس میں پہلا کیریکٹر سمال ہوگا باقی کنونشن وہی کی وہی فالو ہوگی اور اس سے ہمیں کافی آسانی سے یہ پتہ لگ جائے گا کون سا ویریبل ہے اور کون سی ہم ٹائپ کی بات کر رہے ہیں پھر ہم نے کانسٹینٹس کے نام کی بات کی کانسٹینٹس کے نام کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ کانسٹینٹس سارے کیپیٹل ہونے چاہیے سارا لفظ اس میں اس سے آپ کو سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ پرٹیکولر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یا نام استعمال ہو رہا ہے یا آئیڈینٹیفائر استعمال ہو رہا ہے یہ ایک کانسٹنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو ہنگیرین نوٹیشن یوز کرنے کی فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس وجہ سے اسے آپ انڈر کے ساتھ آپ ان کو بنائیں گے یہ بیسیکلی تین موٹے موٹے اصول تھے ہمارے اسپیسیفک ناموں کے حوالے سے اور پھر یہ تھا کہ نام جو ہیں وہ میننگ فل ہونے چاہیے نام ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جن کا مطلب کچھ نہ نکلے تاکہ اس سے آپ کو پڑھنے والے کو دقت نہ ہو مطلب کو سمجھنے میں جو چیز اور امپورٹینٹ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوڈ ایسے لکھیں کہ جس کو ہم سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ کہتے ہیں کامنٹس کی گنجائش اس میں کم سے کم ہو کامنٹس لکھنے کی ضرورت اس میں کم سے کم ہو کامنٹس سے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت کم سے کم ہو بعض اوقات ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جہاں پر Comment لکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ is very اور اس کو کچھ بتانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہاں پر یہ بات ٹھیک ہے لیکن عام طور پہ کامنٹ سے بچنا چاہیے آج ہم ان نیمنگ کنوینشن کی بات کو اب ذرا تھوڑا سا جاری رکھیں گے اور اسی سلسلے میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے میں سب سے پہلے آج جو بات کروں گا اس کو بیسکلی نیمنگ کنوینشن کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم فائلس اور ان سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے نام کیسے ہونے چاہیے اور پھر ہم اپنے سٹائل کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو یہ فائلز کے نام کیسے ہونے چاہیے سی پلس پلس کی ہیڈر فائلز میں بیسکلی ایکسٹینشن ڈاٹ ایچ یوز کرنی چاہیے اور سولس فائل میں سی پی پی یا ڈاٹ سی پلس پلس دونوں ایکسٹینشن استعمال ہوتی ہیں دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر لیں لیکن بہرحال ایک بات ذرا یاد رکھیے کہ جو بھی استعمال کریں وہ ایک کنسسٹینٹ طریقے سے استعمال کریں یہ نہ ہو کہ کبھی آپ پلس پلس استعمال کر رہے ہیں اور کبھی آپ پی پی یوز کر رہے ہیں اور کبھی آپ ڈاٹ سی سی یوز کر رہے ہیں جو بھی کرنا ہے کنسسٹنٹ طریقے سے کریں اٹس ول بی ایکسیپٹیبل ناموں کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز جو ہے دیٹ از کلاسز شوڈ بی ڈکلیئرڈ انڈیویجول ہیڈر فائل بیسکلی جو ہیڈر فائل جو ہے ایک ہیڈر فائل وہ ایک کلاس سے اس کا تعلق ہونا چاہیے اور انڈیویژل ہیڈر فائل میں انڈیویژل کلاسز آنی چاہیے اور فائل نیم شوڈ میچ دی کلاس نیم جو کلاس آپ بنا رہے ہیں, کا نام ڈاٹ ایچ ہیڈر فائل تو وہ کا نام भी وہی ہونا چاہیے فار ایگزامپل پر کلاس جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں اس فائل میں مائی کا نام ہوگا وہ بھی ہوگا مائی کلاس ڈاٹ ایچ تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ کون سی کلاس کس فائل میں بتائی گئی ہے کس فائل میں ڈیفائن کی گئی ہے کس فائل میں ڈکلیئر کی گئی ہے دوسرا جو یہ ہے کہ یہ آپ کی سورس فائل میں ہونا چاہیے اور سورس فائل کا نام بھی کلاس کا نام ہونا چاہیے اور آگے اس کی ایکسٹینشن ڈی پی پی یا ڈی سی یا ڈوٹ سی پلس پلس جو भी आप ایک سٹائل بنا لیں اپنی آرگنائزیشن میں اس کو جو آپ فالو کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہ جو سٹائل ہم بات کر رہے ہیں نام فائل کا وہی وہ ہونا چاہیے جو کلاس کا نام ہو اور ایک کلاس ایک فائل میں صرف ایک ہی کلاس ہو یہ بڑا امپورٹنٹ سٹائل ہے اس کی نمبر آف امپلیکیشنز ہیں اور وہ امپلیکیشنز کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کلاس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے تو آپ کو بڑی آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ کون سی فائل میں یہ کلاس لکھی گئی ہے اس کی ہیڈر فائل کون سی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن فائل کون سی ہے سورس فائل کون سی ہے دوسری اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ جب آپ ایک اس طریقے سے گروپ میں کام کرتے ہیں جہاں پر مختلف لوگ مختلف سسٹم کے حصوں پہ کام کر رہے ہوں تو یہ بڑی آسانی ہوتی ہے کہ اگر ایک پروگرامر کو آپ نے ایک فائل دے آپ نے کلاس امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے وہ ملٹیپل فائلز پہ کام نہیں کر رہا اور پھر یہ ہے کہ کوڈ کے بیچ میں دوسری فائلس آنے سے اگر آپ ایک آپ کی فائل ہے اس میں آپ نے تین مختلف کلاسز کو ڈکلیئر کیا ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن آپ نے دے دی ہے اب سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس فائل کا نام کیا ہو ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو باقی دو, دو کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کیا میتھڈ استعمال کریں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ دو باقی جو کلاسز ہیں وہ کون سی فائل میں ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ اصول ہے یہ ایک اچھا اصول ہے بڑا سمپل سا اصول ہے عام طور پہ میں نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ ایک ہی جگہ فائل میں ایک ہی فائل میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے یہ پروڈکشن کوڈ انڈسٹریل اسٹرینتھ کوڈ لکھنے کے لیے یہ ایک بری بات ہے اس لحاظ سے یہ بڑی مشکلات پیدا کرتی ہے بعد میں چل کے اور اس سے مشکلات اس طریقے سے آتی ہیں کہ کوڈ کو پڑھنا سمجھنا ڈھونڈنا غلطی کو تلاش کرنا وہ سارے کام مشکل ہو جاتے ہیں تو اس اگر پرنسپل کو آپ فالو کریں گے تو آپ کے لیے یہ آسانی پیدا ہوگی اس حوالے سے جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے جس کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ڈیکلوریشن اور ڈیفینیشن دونوں الگ الگ ہونی چاہیے ڈیکلورشن ہیڈر فائل میں ہونی چاہیے اور ڈیفینیشن جو ہے وہ سورس فائل میں ہونی چاہیے ان دونوں کو اگر آپ ایک ہی فائل میں رکھیں گے تو اس سے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں ذرا آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہیڈر فائل جو بنتی ہے اس کا استعمال کیا ہوتا ہے یہ ایکچولی کسی اور جگہ پہ آپ جہاں پر بھی اس فائل کو یوز کرنا ہے اس کلاس کو یوز کرنا ہے وہاں پر یہ ہیڈر فائل انکلوڈ ہوگی انکلوڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیڈر فائل میں جو کوڈ لکھا گیا ہے وہ کوڈ پورا کا پورا وہاں پر انکلوڈ ہوگا پری پروسیسر اس کو کاپی کرے گا اس کے بعد اس کوڈ کو کمپائل کرے گا تو ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ ہیڈر فائل میں ہی یا ایک ہی فائل میں آپ نے ہیڈر کی انفارمیشن اور امپلیمنٹیشن کی انفارمیشن دونوں دی ہوتی ہیں تو پھر اس سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر انکلوڈ آپ کرنا چاہیں گے اس فائل کو اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا کوڈ بھی آپ اس کو مہیا کریں گے آپ اس کوڈ کو کمپائل کر کے الگ سے نہیں رکھ سکتے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس سے آپ کی سارٹ آف لائبریریز نہیں بن سکتی ہیں آپ بیسیکلی اپنے کوڈ کو اوپن کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پھر سسٹم میں مینٹیننس بھی ایک بڑا ایشو بنتا ہے ہیڈر فائل کا جہاں تک تعلق ہے انٹرفیس کا تعلق ہے آپ انٹرفیس کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا جو دوسرے فنکشن میں نے امپلیمنٹ کی ہے اس کو استعمال کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے وہ امپلیمنٹیشن بھی اس کے بیچ میں ڈال دی اور کل کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں پہلے کیس میں اگر آپ نے وہ ہیڈر فائل میں انٹرفیس رکھا ہوا ہے اور سورس فائل میں اس کی امپلیمنٹیشن رکھی ہوئی ہے تو آپ کی مینٹینس بڑی آسان ہے آپ نے پیچھے سے اسے کمپائل کیا آپ نے پیچھے سے اسے چینج کیا اس کے بعد کمپائل کیا اس کے بعد لنک کر دیا اور پروگرام ویسے چلتا رہا اب آپ کو جو یوزر کا جو سورس کوڈ ہے اس میں بھی آپ کو جا کے چینجز کرنے کی ضرورت پڑے گی بیکاز دس فائل وڈ بی انکلوڈیڈ دیئر سو یہ ایک بڑی مشکلات پیدا کرتی ہے اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے جہاں پر بھی آپ کا کوڈ ہو آپ کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے بلکہ یہ ود آؤٹ ایکسیپشن صرف ایک ایکسیپشن ہے جس کا میں ذکر کروں گا کبھی آپ کا کوڈ File کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے وہ ایکسپشن کون سی ہے جہاں پر آپ کا کوڈ ہیڈرفائل کے بیچ میں آ سکتا ہے وہ ہے ان لائن فنکشن اگر آپ انشن لکھیں گے تو وہ ان لائن فنکشن کیوں کہ ضرورت اس چیز کی ہے بائی لینگویج ڈیفینیشن ریکوائرمنٹ کہ ان لائن فنکشن ہیز ٹو بی پارٹ آف دی ہیڈرفائل ہیز ٹو بی پارٹ آف دی کلاس انٹرفیس اس وجہ پر کر نہیں سکتے تو یہ آپ کی مجبوری ہے ان لائن فنکشن آپ کو ویم پر امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی باقی کسی جگہ پہ اس چیز کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن ہیڈر فائل کے بیچ میں لے کے جائیں دوسرا جو فائلز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشل کریکٹرز لائک ٹیبز اینڈ پیج بریکس دے مسٹ بی اوائڈ کوشش کریں کہ یہ آپ اس میں استعمال نہ کریں اس سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے کہ دیس کیریکٹرام ملٹی پلیٹ فارم انٹ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹفارم پہ آپ جاتے ہیں تو یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ذرا فارمیٹنگ کے حوالے سے فائل میں ہی یہ چیز ہم آگے چل کے ذرا اور زیادہ ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے کہ سٹیٹمنٹس کیسے لکھنی چاہیے لیکن یہ کیونکہ ہم فائل کا ذکر کر رہے ہیں اور فائل میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ ایک لائن پہ آئے بعض اوقات یہ اسٹیٹمنٹس ایک لائن پہ پوری نہیں آتی ہیں آپ کو ایک سے زیادہ لائنس پہ اپنا کوڈ لکھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا ریکمینڈیشنس ہیں دی کنونشن از دی انکمپلیٹنس آف سپلٹ لائنز مسٹ بی میڈ آبوئس اور اس کی ایگزامپلس کیا ہیں کہ یہ یہ پہلیگزامپل ہے ٹوٹل سم از اکو ٹو اے پلس بی پلس سی پلس ڈی پلس ای یہاں پر کیا ہو کیا ہے کہ یہ سی کے بعد جو پلس ہے لکھا گیا دوسرا اگزامپل میں فنکشن اس کے پیرم ون پیرم ٹو کوما پھر اگلی لائن میں پیرم 3 تیسرے ایگزامپل میں سیٹ اس کے بعد بریکٹ uh, شروع اور ود ان پیرنتھیز لانگ لائن اسپلٹ اس کے بعد پیرنتھ کلوزڈ اینڈ دین دا نیکسٹ از آن دی ریسٹ آف دا ٹیکسٹ لائن اور اسی طریقے سے فور کے کیس میں یہ ٹیبل نمبر از اکول ٹو زیرو سیمیکولن پھر ٹیبل نمبر از لیس rest ٹیبل the اینڈ دین in ریسٹ next دا پارٹ از table لائن نمبر پلس ٹو ٹیبل step اس میں جو چیز امپورٹینٹ ہے وہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ تھی اس کنوینشن کی کہ لائن اسپریڈ شڈ بی میڈ obvious اس کا کیا مطلب ہے اور یہ اپنے ایگزامپلس دیکھیں یہ مطلب کیا ہے obvious ہونے کا کیا مطلب ہے پہلی اگزامپل میں یا جب ہم نے کہا کہ پلس اور باقی اس کا حصہ اگلی لائن میں اب وہ پلس کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کو فوری طور پہ یہ چیز اندازہ اس کا ہو جائے گا کہ اس کے آگے کچھ ابھی رہتا ہے یہ پلس پہ یہ سٹیٹمنٹ ختم نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن آگے چل رہی ہے اگر اس کو آپ پلس سے پہلے پلس کو نیچے اگلی لائن پہ لے جائیں تو یہ ذرا ایک تھوڑی سی زیادہ مشکل صورتحال پیدا ہوگی اس میں یعنی کہ آبیسلی یہ تو نظر آ رہا ہے کہ سیمیکولون نہیں ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ذرا تھوڑا سا یہ مشکل ہو جاتا ہے اتنا آبیس نہیں رہتا کہ یہ اس کے آگے کچھ ہے پلس کے بعد ہمیشہ کیونکہ یہ پلس ایز اے بائنڈری آپریٹر کے طور پہ یوز ہو رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک لیفٹ سائڈ پہ آیا ہے تو دوسرا اس کا آپرینٹ جو ہے وہ اس کے بعد آئے گا اور اگر آپرینٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلی لائن پہ چل رہی ہے اسی طریقے سے دوسری اسٹیٹمنٹ ہم نے کاما یا سیمیکول فور کی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے دیکھا تھا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ اس کو ختم کریں جہاں پر یہ چیز آبویس ہو کہ ابھی اسٹیٹمنٹ ختم نہیں ہوئی یہ ابھی اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے اور یہ اگلی لائن پہ اس کی کنٹینیوشن ہے یہ آپ کی ریڈیبلٹی امپروو کرنے میں یہ کافی آسانیاں پیدا کر دیتی ہے ایک اور بڑا ہیڈروفائل کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ شاید آپ کرتے بھی رہے ہوں پریکٹس اگر نہیں کرتے تو یہ ایک لازم بات ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے otherwise یہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے آپ کا کوڈ کمپائل بھی نہیں ہوتا بعض اوقات اور وہ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کی ہیڈر فائل مسٹ انکلوڈ اٹرکشن ملٹیپل انکلوژ ملٹیپل انکلوژ کیا چیز ہے کہ اگر آپ کی ایک ہیڈر فائل ہے اس میں آپ نے کوئی فائل include کی ہوئی ہے اب اس فائل میں کسی اور جگہ سے دوسری ایک فائل انکلوڈ ہو رہی ہے جو آپ کی اپنی ہیڈر فائل میں بھی انکلوڈ ہو رہی ہے تو اب یہ ملٹیپل انکلوژنس آ گئیں ایک ہی ہیڈر فائل دو مختلف جگہ سے ایک ڈائریکٹلی اور ایک آپ انڈائریکٹلی تھرو دی ادر فائل جو آپ نے اپنی ہیڈر فائل میں انکلوڈ کی ہے تو اس سے یہ ملٹیپل انکلوژن کے پرابلم آ جاتے ہیں اور موجول نیمز کے کانفلکٹس آ جاتے ہیں اس میں ویریبل نیم اور ڈفرینٹ آئیڈینٹیفائرس جو اگر اس ہیڈرفائل میں ڈیفائن کیے ہوں ان میں کانفلیکٹ آ جائیں گے کمپائلر کو پتا نہیں لگے گا اور یہ کمپائلر آپ کا ارر دے دے گا تو اس کے لیے وٹ یو ہیو ٹو ڈو از دا کنوینشن آل اپرسٹرکشن آف دی موجود نیم دا فائل نیم اینڈ دی ایچ فائل سفکس شوڈ بی یوزڈ یہ اس کی ایگزامپل کیا ہے اف این ڈیف مارڈ فائل نیم مارڈ انڈرسکور فائل نیم انڈر اسکور ایچ اور پھر جو کچھ آپ نے کرنا ہے بیسکلی so یہ ایک sort of آپ شارٹ آف میکرو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں اور یہ ایک گلوبل میکرو مارڈ فائل نیم ہے ان دس پرٹیکولر کیس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر میکرو آلریڈی ڈیفائن نہیں ہوا ہوا تو پھر یہاں پر یہ اس میکرو کو جا کے ڈیفائن کر دو اور پھر اس فائل کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو انکلوڈ کر کے اس کو سے تک اس درمیان میں جو کچھ ہے وہ, وہ آپ کے اس میں حصہ بن جائے گا اگر یہ میکرو آلریڈی ڈیفائنڈ ہے دف اینڈ ایف از ناٹ ٹرو اف اینڈ ایف مارڈ فائل نیم انڈر ایچ از ناٹ ٹرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائل آلریڈی انکلوڈ ہو گئی ہوئی ہے آپ کے اس میں آپ کے سسٹم میں یہ اسی وجہ سے یہ میکرو ڈیفائن ہوا تھا اگر یہ میکرو ڈیفائن ہو گیا ہے تو پھر اس افٹی کے اندر آپ نے نہیں جانا ان چیزوں کو آپ نے لے کے نہیں آنا اس وجہ سے آپ کی یہ ملٹیپل جو انکلوژ جو ہیں یہ اس سے ریسٹرکٹ ہو جائیں گے اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی جب بھی آپ ہیڈر فائلز لکھیں ہمیشہ ہیڈر فائل میں یہ اس طریقے سے لکھا جائے تاکہ آپ کو کمپائلیشن بعد میں اگر کسی نے اس فائل کو استعمال کرنا ہے اس کے لیے دقتیں پیدا نہ ہوں ادروائز ان کا کوڈ کمپائل نہیں ہوگا اور بے شمار پرابلم پیدا ہو جائیں گے آپ کی فائل کو وہ کی یوز نہیں کر پائیں گے ایک ہیڈر فائلز کی انکلوژن کے حوالے سے ایک اور جہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے جو عام طور پہ جس طریقے سے کنونشن ہے اسی طریقے سے استعمال کی جاتی ہے لیکن بہرحال اس کو ایکسپلسٹلی میں بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض کا غلطی ہو بھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انکلوڈ فائلز جو ہیں یہ جو انکلوڈس کے جو میکرو جو ہے اٹس شوڈ بی ایٹ دی ٹاپ آف دی فائل یہ بیچ میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے یعنی ہو کہ کچھ اپنے انکلوڈ اوپر کیوں ہوئی ہیں کچھ درمیان میں کیوں ہوئی ہیں کچھ آخر میں چل کے کیوں ہوئی ہیں اس سے بعض کا بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کون سی فائل انکلوڈ کی ہے کون سی انکلوڈ نہیں ہوئی کون کون سے موجولس آپ یوز کر رہے ہیں کون سے نہیں کر رہے یہ انکلوڈ جو اسپیسیفکیشن جو ہیں ان کو دیکھنے سے پڑھنے سے یہ چیز آپ پہ فوری طور پہ واضح ہونا ہو جانی چاہیے کہ آپ سسٹم کے دوسرے سسٹمس کے کون کون سے موجولس جو ہیں وہ آپ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں تو یہ ان کو بہتر یہ ہے اور بلکہ بہتر کیا ہے یہ ہمیشہ آپ کی ہمیشہ یہ جو آپ کی ڈاٹ ایچ جو ہیڈر فائل کے ٹاپ پہ یہ چیز ہونی چاہیے نیچے نہ ہو تو یہ ایک کنونشن کا ہی حصہ ہے نیکسٹ کلاسوریشنس شرگنائز انگل چار پانچ چھ اس آڈر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے اور وہ آرڈر کیا ہے سب سے اوپر کلاس کی ڈاکومنٹیشن اس کے بعد کلاس کی سٹیٹمنٹ اس کے بعد اسٹیٹک ویریبلس ان دی آڈر آف پبلک پروٹیکٹ اور اس کے بعد جو نو ایکس एंड جو उसके اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ آخر میں آپ کے جو دوسرے میتھڈ جو ہیں وہ لکھے جانے چاہیے تو سب سے اوپر آپ کے वेरिएबल्स उसके کے, بعد اس, کے بعد اور اس کے بعد آپ کے باقی میتھڈس اب یہ کنسٹرکٹرز کے علاوہ جو باقی میتھڈس جو ہیں یہ ٹپیکلی کسی سپیسیفک آرڈر میں نہیں ہوتے لیکن اگر دو تین چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو آپ کی ریڈیبلٹی زیادہ بہتر ہو جائے گی اس کو ایکسس کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے کمپلیمنٹری نامز کا ہم نے ذکر کیا تھا گیٹ سیٹ اپ ڈاؤن نیکسٹ پریویس اگر اس طرح کے میتھڈس جو ہیں جن کے کمپلیمنٹری ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ رکھیں تو آسانی رہے گی ساتھ ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ ویلو سیٹ ویلو اب یہ دونوں جو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ دو میتھڈس ہیں یہ کام کرنے کے لیے ایک اس کی ویلو گیٹ کرتا ہے اور ایک اس کی ویلو سیٹ کرتا ہے اور یہ دونوں کمپلیمنٹری ہیں اگر یہ اسکیٹرڈ ہوں گے کوڈ میں تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا اس چیز کو سمجھنا اور آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ایکچولی دیر آر دیز ٹو کمپلیمنٹری فنکشن ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ بعض آپ اس کو ایک شارٹ کر کے بھی لکھ دیتے ہیں شارٹ کر کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک الفابیٹیکل آڈر میں جو میتھڈ جس نام سے آ رہا ہے جو الفابیٹیکلی جو پہلے آنا چاہیے وہ پہلے آئے گا جو بعد میں آنا چاہیے وہ بعد میں آئے گا اس طریقے سے کسی بھی میتھڈ کو ڈھونڈنا اور اس کی اسپیسیفکیشنس کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے اس کے اگر پروٹوکال کو آپ ڈھونڈنا چاہیں اگر وہ ایک رینڈم آرڈر میں لکھے ہوں گے تو بعض اقاط وہ اسے ڈھونڈنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ نے شارٹ کر کے اسے لکھا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈکشنری کی طرح کون سے لفظ کس لفظ کے بعد آئے گا یہ سٹائل کے حوالے سے جو ناموں کی جہاں تک بات ہوئی وہ ایکچولی تو بہت زیادہ اور بھی کنوینشنس ہیں مختلف لوگوں نے ڈاکومنٹ کی ہوئی ہیں آ, لیکن سب پہ بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور اتنی زیادہ کنونشن ہو تو اس کو فالو کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ آلریڈی یہ سب یہ سیٹ جو میں نے جس کا ذکر کیا یہ کافی ذرا ایک طرف بڑائی کی طرف یہ جا رہا ہے ذرا لمبا ہو گیا ہے ذرا اگر ہم مختصر اس کو کر سکیں تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن بہرحال میرے خیال میں یہ ایک مینیمل اس کا اسٹائل کا سب سیٹ تھا ایک نیمنگ کنوینشنس کے حوالے سے ایک چیز ذرا یاد رہے کہ یہ جو آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی کہ آپ ایک نیمنگ کنوینشن آپ فالو کریں سب لوگ تاکہ ایک ہی طریقے سے کوڈ لکھیں یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ میں چاہے آپ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو وہ ایک نیمنگ کنوینسن یوز کرتی ہے ایک اسٹائل یوز کرتی ہے یا دوسرا اسٹائل یوز کرتی ہے جو بھی ایک طے ہو گیا وہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ذرا اس چیز کو کانٹیکس میں رکھیے گا کہ یہ کوڈ بعض اوقات آپ کو ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں بھی پریزنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا شیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کوڈ اگر آپ نے اپنی آرگنائزیشن کی کنوینشنس کچھ اس طریقے سے ڈیولپ کی ہوئی ہیں کہ وہ ایکچولی بڑا انکنوینشنل سی کنوینشن ہے جو دنیا میں کہیں اور استعمال نہیں ہو رہی تو اس سے دوسرے پڑھنے والوں کو جن کے ساتھ آپ شیئر کریں گے مشکل پیدا ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ والی کنوینشن استعمال کریں جو ساری دنیا میں عام طور پہ سمجھی جاتی ہیں اور استعمال کی جاتی ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو کنوینشن جو آپ کے سامنے پریزنٹ کی یہ بھی ایک بڑی ایک یونیورسل سی کنوینشن ہے آل دو دیر آر ادر کنوینشن دیٹ آر اویلیبل لیکن یہ ایک بڑی ایک بڑی کنوینشنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی سن سے ہم نے جاوا سے اس کی کنونشن لے کے اس میں سے یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے اپنے مطابق اس کو ذرا تھوڑا سا ٹیلر کیا تھا دوسری اب جب ہم کنونشن کی بات کرتے ہیں اسٹائل کی بات کرتے ہیں تو اب یہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پروگرام کا سٹرکچر جو ہے وہ کیسے دینا ہے اس کو فارمیٹ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم جو فارمیٹ کے حوالے سے جو چیز دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس کا فارمیٹ کیسے ہونا چاہیے اسٹیٹمنٹ ہم کیسے لکھیں کون سی اسٹیٹمنٹ کس طریقے سے آئے گی اور ان میں ویریبلس کے نام اور ٹائپس کے نام کس طریقے سے ہوں گے سب سے پہلے کے حوالے سے کچھ بات جو پہلی کنوینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹائپ کنورژ مسٹ آلویز بی ڈن ایکسپلسٹلی نیور ریلائی آن امپلس ٹائپ کنورژ یہ جو آپ کے سامنے جو ایکزامپل جو ہے فلوٹ ویلو از اکل ٹو فلوٹ جو فلوریلو جو لکھی جا رہی ہے یہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹیریئر تھی اس کو فلوٹ میں کنورٹ کر کے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کے جو ویریبل ہے فلوٹ ویلو اس میں آپ اسٹور کر دیں یہ بہتر طریقہ ہے یہی آپ کو اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے آپ امپلسٹلی ٹائپ کنورژ کو دیکھیں جو آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایک کہ وہاں پر فلوٹ لکھے بغیر اور حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا یاد دلواتا چلوں کہ جو ایکسپلیسٹ ٹائپ کنورژن جو ہے اس کو ہم کوشن کہتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائپ کو جو انٹ ویلیو تھی اس کو کر کے آپ نے اس کو زبردستی آپ نے موڑ کے آپ نے فلوٹ ٹائپ میں کنورٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کو کو کر دیا تو یہ ایکچولی آپ کو ایکسپلیسٹ äh, کی ضرورت پڑے گی ایکسپلیسٹلی ٹائپ کو کرنا بہتر ہے اس سے پروگرام پڑھنے والے کو فوری طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ انٹ ویلیو تھی اس کو آپ فلوٹ ویلیو میں کنورٹ کر کے فلوٹ ویلیو میں سٹور کر رہے ہیں ادر وائز باز بعض یہ غلطی ہو جاتی ہے اور یہ چیز بعض اقتصاد مشکلات پیدا کرتی ہے بعض اقتدار کہیں پر ٹرنکیٹ ہو جاتی ہے کہیں پر اور چیزیں اس طرح آ جاتی ہیں جس کے بارے میں یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ایک چیز ذرا میں آپ کے انٹرسٹ کے لیے یہاں پر ذکر کرتا چلوں کہ ایکچولی جو ایک اور بہت مشہور پروگرامنگ لینگویج ہے ایڈا اس کا نام ہے اس کا پہلے بھی ذکر ہم نے کیا تھا جب ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کر رہے تھے کہ ایڈا کی ڈیزائن کی ایفرٹ واز ایکچولی ون آف دی لارجسٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایفرٹس سو ایڈا لینگویج ایکچولی الاؤ ہی نہیں کرتی آپ کو کمپائلر جو ہے کوڈ کمپائل کرے گا ہی نہیں جب تک آپ اس کو ایکسپلسلی ٹائپ کنورژن نہیں کریں گے اور اس کی وجہ بیسکلی یہی تھی کہ ایکسپیرئنس سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جہاں پر ٹائپ کنورژن نہیں کی جاتی وہاں پر کئی بار ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کافی آسانی سے ریموو کی جاتی کی جا سکتی ہیں اگر آپ نے ایکسپلسٹ کنورژن کی ہو ویریبلس کی ذرا آپ تھوڑی سی بات دیکھ لیں سو so پہلی کنوینشن جو ہم استعمال کرتے ہیں یا کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ویریبلس شوڈ بی انیشلائزڈ ویئر دے آر declared اینڈ دے شوڈ بی ڈکلیئرڈ ان دی اسمالسٹ اسکوپ پاسبل دوسری چیز کیا ہے ویریبلس مسٹ نیور ہیو ڈو میننگ یہ کیا بات ہم کر رہے ہیں ہم یہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ویریبل کا جو جس اسکوپ میں ہم نے استعمال کرنا ہے ہمیں ڈکلیئر بھی اسی اسکوپ میں کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ویریبل صرف ایک بلاک کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کو اپنے فائل اسکوپ پہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے اس طریقے سے اس ویریبل کے بارے میں انفارمیشن جو ہے کیونکہ وہ ول بی ایکسپوز ٹو دی انٹائر فائل اس کو یاد رکھنا اس کو سمجھنا اس کو لوکیٹ کرنا وہ بھی ایک ایشو بن جاتا ہے تو جس سکوپ میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جتنی چھوٹی جگہ پہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اسی سکوپ میں اگر آپ اس کو ڈکلیئر کریں گے وہیں پر رکھیں گے تو اس کو پڑھنے والے کے لیے آسانی ہوگی اس ویریبل کے بارے میں جو بھی انفارمیشن اس سے پہلے ہے اس کو یاد رکھنی آسان رہے گی دوسری بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ کسی ویریبل کے ڈول میننگز نہیں ہونے چاہیے اس کا کیا مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ویریبل میں مختلف مواقع پہ مختلف طرح کی انفارمیشن آپ سٹور نہیں آپ کو کرنی چاہیے اس سے کیا خرابی پیدا ہوگی آئی مین یاد رکھیے جب ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی ابھی بھی مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصل امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوڈ اس طریقے سے لکھیں کہ پڑھنے والے کو فوری طور پہ سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ویریبل کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے اگر ویریبل ڈول میننگ کا ہوگا تو بعض کچھ عادت سمجھ لیں کچھ ایسے ہی ہے کہ نیا ویریبل ڈکلیئر کرنے کے بجائے پرانے ویریبل جو ٹمپرری ویریبل یا کوئی اس طرح اسکریچ پیڈ ٹائپ کا ویریبل جو آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کو ہی ری یوز کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک نیا کیوں خام ہم ڈلیئر کریں جبکہ یہ ایک ویریبل پڑا ہے اسی کو دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں میرا خیال ہے اس سے کسی قسم کی کوئی بچت نہیں ہوتی کسی قسم کی آپ آج کل کے کانٹیکٹ میں خاص طور پہ کوئی میموری سیو نہیں ہے میموری سیو اگر ہے بھی تو اٹ از ان اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان چیزوں کے بارے میں آپ زیادہ آپ کو وہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس چیز کے بارے میں آپ کو وری کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کوڈ اس طریقے سے لکھا جائے جو سمجھ آئے آسانی سے تو ویریبل میننگ کے لیے استعمال نہ ہو ڈوئل پرپز کے لیے استعمال نہ ہو تو یہی آپ کی کوڈنگ سٹائل ہے یہی ایک بہتر کوڈنگ سٹائل ہے اگلی جو چیز، کنونشن جو ہے جو ریکمینڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کلاس ویریبل شوڈ نیور بی پبلک دی کانسپٹ آف انفارمیشن ہائڈنگس وایولیٹ بائی پبلک ویریبل یوز پرائیویٹ ویریبل اینڈ ایکس فنکشن One exception to this rule is when the class از اس ڈیٹا اسٹرکچر وتھ نو بہیویئر ان دس اٹ از اپروپریٹ ٹو میک دی کلاس انسٹنس ویریبل پبلک یہاں پر جو بیسکلی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ کے پاس کلاس میں یہ گنجائش تو یہ ہے کہ آپ پبلک جو آپ کا حصہ ہے کلاس کا اس میں آپ ویریبلس کو ڈکلیئر کر دیں لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم ایبسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے انٹرفیس کی بات کی تھی اور ہم نے اس وقت بھی کلاس کی جب اچھی کلاس کی خوبیوں کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ کلاس صرف اپنا انٹرفیس ایکسپوز کرتی ہے اپنی امپلیمنٹیشن ایکسپوز نہیں کرتی جب آپ پرائیویٹ ویریبلس کو جو انسٹنس ویریبلس جو ہیں ان کو آپ پبلک پارٹ میں آپ ڈکلیئر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو ایکسپوز کر رہے ہیں دی کلائنٹ پروگرام جو یوزر پروگرام ہے شوڈ ناٹ ویری اباؤٹ کی یہ ڈیٹا اسٹرکچر اندر کیسے امپلیمنٹ ہوا ہوا ہے اس میں کون سے انسٹنس ویریبل ہیں انسٹنس ویریبلس کی کون سی شکل و صورت ہے یہ اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تو جب بھی آپ کی کلاس میں کوئی پبلک آپ کو ویریبل نظر آئے تو یو شوڈ آس دس کوشچن کہ وائی کینٹ وی لیو پبلک کیا اس کو پرائیویٹ بنا کے اس پہ کوئی ایکسیسر میتھڈ ہم دے سکتے ہیں اور عموماً آلموسٹ ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کو جواب یس yes میں ملے گا تو جب بھی آپ کوئی پبلک ڈیٹا دیکھیں کوئی ایسا ڈیٹا دیکھیں جو پبلک پارٹ میں کلاس میں ڈکلیئر کیا گیا ہے اس کو کبھی قبول نہ کریں ہمیشہ اس پہ سوال اٹھائیں اس پہ کوشچن ریس کریں اور ہمیشہ آپ کو اس کا جواب یہ ملے گا کہ یقیناً آپ اس کو پرائیویٹ اس میں لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسیسر میتھڈ دے کے اس کو بہتر آپ بنا سکتے ہیں اگلی ریکمینڈیشن جو ہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیٹڈ ویریبلس آف دی سیم ٹائپ کین بی ڈکلیئرڈ ان اے کامن اسٹیٹمنٹ ان ریلیٹڈ ویریبلس شوڈ ناٹ بی ڈکلیئرڈ ان دا سیم اسٹیٹمنٹ اس میں جو اگزامپل جو ہے یہ فار ایگزامپل یہ تین ویریبلس ایکس وائی اینڈ زیڈ ہیں اور اگلے تین ویریبل جو ہیں یہ ریوینیو جنوری ریوینیو فیبرری اینڈ ریوینیو مارچ جو ہیں یہ دونوں جو سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ فلوٹنگ پوائنٹ ٹائپ کے ویریئبلس کو ڈکلیئر کر رہی ہیں لیکن ہم نے انہیں دو مختلف لائنوں میں یا دو مختلف اسٹیٹمنٹس میں ان ویریبلس کو ڈکلیئر کیا ہے بیسیکلی یہاں پر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ویریبل ڈیکلوریشن جو ہے یہ بھی آپ کی پروگرام کی انڈرسٹینڈنگ میں ایک رول پلے کرتی ہے ابھی ذرا اس ڈبیٹ میں آپ نہ جائیے گا کہ کیا یہ ایکس وائی اینڈ زیڈ یہ میننگ فل ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کانٹیکس میں یہ میننگ ہوں کسی میں نہ ہوں بہرحال ہمیں ایکس وائی زیڈ اس طرح کے ویریبلس حت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ لکھیں لیکن اس وقت جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ x, y اور z جو یہ تین ویریبلس جو ہیں یہ ایک کانٹیکس کے ویریبل ہیں اور وہ دوسرا ریوینیو کے جو ویریبل تھے جنوری فیبرری مارچ کے جو ریونیو سے جن کا تعلق تھا ان کا کانٹیکسٹ ان کا تعلق ایک دوسرے گروپ سے ہے تو ایک گروپ کے ویریبلس کو چاہے ان کی ٹائپ ایک ہی ہو اگر ایک سٹیٹمنٹ میں آپ لکھتے ہیں تو کوئی حرچ نہیں ہے لیکن دو مختلف گروپس کے ویریبلس جس طریقے سے جو دوسری اگزامپلس ریوینیو سے ریلیٹڈ آپ کو دکھائی تھی کیونکہ ان کی گروپنگ مختلف ہے اگر یہ آپ ایک سٹیٹمنٹ میں لکھتے ہیں فلوٹ ایکس وائی زیڈ ایکس کاما وائی کاما زیڈ کاما فیبرو جنوری ریویو مارچ ریویو لائک پروگرام کمپائل کرنے کے پوائنٹ اف ویو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ریڈیبلٹی کے پوائنٹ اف ویو سے ایک جو ذہن میں جو پکچر بن رہی ہے کہ یہ ریلیٹڈ گروپ آف ڈیٹا ہے اور یہ ریلیٹڈ گروپ آف ڈیٹا ہے وہ پکچر کلیئر نہیں ہوگی اور بعد میں یہ آپ کو کوٹ کو سمجھنے میں تھوڑی سی زیادہ مشکل پیش آئے گی اگلی کنوینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ویریبل شوڈ بی کیپٹ اے لائف فار ایز شارٹ اے ٹائم a پوسبل کیپنگ دی آپریشن آن ا ویریبل اسمال ٹو کنٹرول دی افیکٹس اینڈ سائڈ افیکٹس آف دا ویریبل اگلی جو ہے گلوبل be used. ناٹ بی be declared only بی ڈکلیئرڈ اونلی ود ان Same سیم از for فار گلوبل انفارمیشن گلوبل or اور scope variables. ہم بات کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ استعمال ہو رہا ہے وہ اسی جگہ پہ ڈیکلوریشن ہونی چاہیے تو ویریبلس کو اس طریقے سے نہیں آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اسکوپ سے باہر ان کی اویلیبلٹی ہو یا ویزیبلٹی ہو تو اسکوپ سے جو ہی اس کا اسکوپ ختم ہوا تو ویریبل شوڈ ناٹ ایگزٹ اینی اس کے بعد وہ ختم ہو جانا چاہیے اس کے بعد اس کی کیونکہ ضرورت نہیں ہے تو ہمیں ایسا کچھ طریقے سے ویریبل ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ اس کے بعد وہ نظر بھی نہ آئے استعمال بھی نہ ہو سکے دوسرا اس میں ایک امپورٹنٹ نکتہ ہے وہ ہے گلوبل ویریبلس کے حوالے سے گلوبل ویریبلس وہ ویریبلس ہوتے ہیں جو پورے سسٹم میں ہر وقت وزیبل ہوتے ہیں ہر ایک کو ایکسیسبل ہوتے ہیں گلوبل ویریبلس آر بیڈ for سافٹ گلوبل ویریبل جب بھی آپ استعمال کریں دے ول انکریز کپلنگ اور یہ سسٹم میں بے شمار پرابلم ان کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں تو ونس اگین جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی یہاں پر بھی گلوبل ویریبلس کے حوالے سے بھی میں یہ بات کروں گا جب بھی آپ گلوبل ویریبل دیکھیں اسی طرح کی بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی ویریبل ایسا دیکھیں جو پبلک پارٹ میں کلاس میں دکھایا گیا ہے اسی طریقے سے جب بھی آپ گلوبل ویریبل دیکھیں یو شوڈ ناٹ ایکسپٹ ریز اے فلیک ریز اے کون دس بی امپلیمنٹ ادر وائز کیا کوئی اور طریقہ ہے کہ میں اسی کام کو کر سکوں آپ یہ شاید تھوڑا سا یقین کرنا مشکل ہوگا کہ میری کچھ پچھلے پندرہ سال کی پروفیشنل لائف میں شروع شروع میں شاید میں نے گلوبل ویریبلس یوز کیے ہوں اس کے بعد میں نے بڑے complex systems پہ بھی کام کیا کبھی مجھے گلوبل ویریبل declare کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہمیشہ دیر از آلویز اے وے جس میں آپ کو گلوبل ویریبل کے بغیر آپ اپنا سسٹم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ ذرا تھوڑی سی سوچنے کی بات ہوتی ہے بڑی آسانی سے آپ کو اس کا متبادل مل جائے گا آخر میں اس حوالے سے جو ایک امپورٹینٹ چیز ہے وہ کنوینشن یہ کہتی ہے ریکمنڈیشن یہ کہہ رہی ہے کہ امپلیس ٹیسٹ فار زیرو شوڈ ناٹ بی یوزڈ ادر دین فار بولین ویریبل فار بولین ویریبلس استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے یہ اگزامپلس جو ہیں یہ آپ کے سامنے کہ یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ جو لکھا ہوا ہے کوڈ یہ بہتر ہے جو رائٹ right سائیڈ پہ جو کوڈ لکھا ہوا ہے یہ اچھا کوڈ نہیں ہے ایف این لائنس از ناٹ ایکل ٹو زیرو بجائے یہ لکھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ اگر آپ لکھیں ایف این لائنس اور اسی طریقے سے ایف ویلیو ناٹ اکول ٹو زیرو پوائنٹ زیرو یہ اچھا طریقہ ہے لکھنے کا اگر آپ لکھیں گے ایف ویلیو تو یہ ایک زیادہ اچھا طریقہ نہیں ہے ذرا آپ پہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ بولین ویریبلس کو آپ اس طریقے سے اف اور اس کی ویلو آپ زیرو یا ون اگر ہوگی جو پرانی کنوینشن سی کی چل رہی ہے جس کو zero کو آپ false لیتے ہیں اور خطرات پیدا کرتی ہے یہ کچھ سال پہلے تک سی پلس پلس میں یہ ٹرو اینڈ سی پلس کا حصہ نہیں تھا اس وجہ سے آپ کو پرانے کوٹ میں یہ زیرو کے ساتھ کمپیرزن آپ کو ملے گا لیکن اب کیونکہ true and فالس جو ہے یہ لینگویج کا حصہ بن گئے ہیں یہ سٹینڈرڈ کا حصہ ہیں جو آئی سے ڈیفائن کیا گیا ہے سی پلس پلس کا اس وجہ سے اب یہ زیرو بھی استعمال کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے اس کی بجائے آپ کو ٹرو اینڈ فالس ان کے اگینسٹ آپ کو کمپیرزن کرنا چاہیے یہ ایک بہتر کمپیریزن کا طریقہ ہے ویریبلس اینڈ ٹائپس کی کنوینشن ان کے استعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اب ذرا ذرا آگے چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ویسے پروگرام کو سٹرکچر کیسے کرنا چاہیے تو اس پروگرام کے سٹرکچر کے حوالے سے جو دو تین جو مین چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں جو کنٹرول کے سٹرکچرز جو ہیں وہ امپورٹنٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں سیکوینس تو آپ کر ہی رہے ہیں سیکوینس میں تو اتنا کوئی خاص بات نہیں ہوتی لیکن جہاں پر آپ کے کنٹرول فلو کو کنٹرول کیا جائے جو آپ کی لوپس ہیں جو آپ کی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں یا آپ کی فنکشن کالس ہیں فنکشن کالس بھی ایکچولی یا میتھڈس کو جو آپ میسیجز بھیجتے ہیں وہ بھی ایک سیکوینس میں آ جاتی ہیں اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں ہوتی لیکن یہ دو چیزیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی لوپس کو کنٹرول کرنا ہے لوپس کے اسٹرکچرز آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اور آپ کے کنڈیشنس کے اسٹرکچرس آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا اسٹائل اپنائیں جو بہتر ہے جو سمجھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو تو اب چلتے ہیں ذرا ان سٹرکچرز کو ذرا ایک نظر ہم دیکھتے ہیں پہلی جو ہماری ریکمینڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ لوپ سٹرکچرز جو ہیں ان میں دی اونلی لوپ کنٹرول اسٹیٹمنٹ مسٹ بی انکلوڈیڈ ان دی فار کنسٹرکشن دیٹ ایز کہ یہ فور کے اندر جو ہے صرف جو لوپ کا جو کنٹرول جو ایٹریٹر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے صرف وہ والے اس کے اندر ہونی چاہیے باقی جو کچھ بھی آپ کا میتھڈ ہے جو کچھ بھی آپ کا الگ ہے وہ یہاں پر فور کے اندر نہ ہو یہ فور کی جو پیرنتسیز کے اندر تو یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ جو آپ کو چیز لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں سم کو اس سے پہلے آپ نے انیشلائز کر دیا زیرو پہ اور اس کے بعد آئی جو ہے زیرو پہ انیشلائز ہونے کے بعد سو تک اس کو چیک کیا گیا اور اس کے بعد وہ ساتھ انکریمنٹ ہو رہی ہے یہ بہتر طریقہ ہے یہ بہتر اسٹائل ہے اس کے کہ سم کو بھی آئی کے ساتھ اس فور کے اندر انکریمنٹ کیا جائے سی پلس پلس کے حوالے سے یا سی کے حوالے سے ان جنرل یا سی کی بیس پہ جو لینگویجز ڈیزائن ہوئی ہیں ان کے حوالے سے میں یہاں پر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو قوما جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک یہ ایک آپریٹر ہے اس سے حد الامکان آپ بچنے کی کوشش کریں اس کومے کو صرف ڈیکوریشن کے وقت استعمال کرنے کی کوشش کریں یا جہاں پر یہ کاما ایبسلیوٹلی ضروری ہو ادر وائز اسٹیٹمنٹ کے دوران کاما استعمال کریں گے اس کے بڑے خطرناک سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے اور اس سے پرابلم اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو ڈی بگ کرنا ان کو سمجھنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے میں قومے کی بات آگے چل کے ذرا ڈیٹیل میں دوبارہ ایگزامپل کے ذریعے بھی کروں گا کہ کہاں پر یہ سائیڈ افیکٹ میں یہ کس طریقے سے کیا رول یہ پلے کر رہا ہے لیکن بیسک اصول یہ آپ سمجھ لیجئے کوشش کریں کہ آپ قوما استعمال نہ کریں قومے سے بچیں جس حد تک آپ بچ سکتے ہیں دوسرا جو ہمارا ریکمینڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ لوپ ویریبل شوڈ بھی انیشلائزڈ Immediately before the loop یہ اگزامپل جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ وائل میں یہ دوسری جو right hand side پہ اسی کا equivalent جو code ہے یہاں پر جو basically کہا جا رہا ہے کی یہ جو ڈن جو ہے یہ بہت پہلے انیشلائز ہو گیا ہے لوپ سے کافی پہلے اور پھر یہ لوپ میں استعمال ہو رہا ہے جب آپ ویریبلس کو استعمال جہاں پر وہ ہو رہے ہوں ان سے دور ان کی کو ویلوز آپ اسائن کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوڈ کو جو پڑھنے والا ہے جب وہ اس اسٹیٹمنٹ تک پہنچے گا جہاں پر وہ ویریبل یوز ہو رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس ویریبل کی ویلو کیا تھی تو اگر یہ اس جگہ سے بہت دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شاید واپس جا کے دیکھنا پڑے گا کیا اس کی ویلیو فالس تھی کہ ٹرو تھی بفور اٹ واز یوزڈ تو اس وجہ سے ہمیشہ آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر ویریبل یوز ہو رہا ہو اس کے قریب تر اس کی ویلیو کو انیشلائز کریں اس کی ویلیو کو سیٹ کریں تاکہ وہ ویلیو آپ کے کانٹیکس میں رہے آپ کو پڑھنے والے کو سمجھ رہے کہ یہ اس کی کون سی ویلو تھی اور اس ویلو کے مطابق آپریشن ہوگا کیا اس کا ایکشن ہوگا کیا ری ایکشن ہوگا جہاں تک دور ہوگا پھر آپ کو سمجھنے میں اس کو انڈرسٹینڈنگ میں مشکل ہوگی پھر اس کو مینٹین کرنا محالہ وہ زیادہ اس میں ٹائم لگے گا زیادہ ہوگی آپ کو. تیسری ریکمینڈیشن یہ ہے دا یوز آف ڈو وائل لوب شی اوائڈ دیر آر ٹو ریزنس فار دس فرسٹ کنسٹرکٹ از سپر فلوس اینی اسٹیٹمنٹ کین بی ریٹرن ایز اے کین آلسو بی ریٹرن لوپ اینڈ دین دیوسنگ ریڈ دین ونڈیشنل ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈو وائل لوپس جو ہیں شاید لینگویج ڈیزائن کرتے وقت کو ضرورت سمجھی ہو ایکچولی اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ آپ میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ فار لوپ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو ہمیشہ صرف وائل لوپ سے ہی اپنا کام چلانا چاہیے صرف ایک ہی کنسٹرکٹ یوز کریں تو اس سے آسانی ہو جائے گی لیکن بہرحال اگر فار لوپ کو لمیٹیڈ کانٹیکٹ میں جس طریقے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں صرف اس طریقے سے استعمال کریں تو چلیں وہ مناسب ہے لیکن ڈو وائل جو چیز جو ہے ڈو وائل وہ ایسی چیز ہے کہ آپ آسانی سے وائل کے ذریعے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو ایک خام خواہ کا ایک آپ نیا کنسٹرکٹ آپ سیکھنے کی بات کر رہے ہیں اس کو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ کوشش کریں کہ جتنے کم سے کم ڈفرینٹ چیزیں آپ استعمال کریں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے اتنا مناسب ہے بیکاز جو پڑھنے والے کو اتنی نئی چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دوسری بات جو اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جو کنڈیشن جس پہ یہ لوپ چل رہی ہے اس کو آپ ٹیسٹ باٹم پہ جا کے آپ کر رہے ہیں تو پڑھنے والے کو یہ بات پہلے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ایکچولی لوپ کس کنڈیشن میں چلے گی جب تک وہ باٹم تک نہیں پہنچے گا یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ڈو وائل کا استعمال نہ کریں اس کی جگہ وائل لوپ بھی یوز کریں بڑی آسانی سے ڈو وائل کو وائل میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے کوئی اس میں دقت نہیں ہوتی صرف ایک تھوڑا سا آپ کو الگورتم اس سے پہلے آپ کو بنانا پڑتا ہے صرف دونوں میں فرق کیا ہے کہ ڈو وائل کے کیس میں یہ کم از کم ایک بار چلے گا اور وائل کے کیس میں یہ ضروری نہیں کہ ایک بار بھی چلے اس کے اندر باڈی میں جو بھی کوڈ لکھا گیا ہے یہ زیرو یا جتنی بار تک وہ کنڈیشن اس کی ٹرو رہے گی وہ اتنی دیر تک چلے گا ادر وائز یہ لوپ سے باہر نکل آئے گا دین دیشن شوڈ بی اوائڈ دیٹمنٹ شنڈ دے پرو ٹو گیو ہائر اور کنٹینیو کی جو اسٹیٹمنٹ جو ہیں یہ دراصل یہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ کی شکلیں ہیں یہ بیسکلی کر کے رہی ہیں کہ بریک کے کیس میں جہاں پر آپ کو بریک آئی تو یہ اسٹرکچر سے آپ کو باہر لے گئی اور کنٹینیو کا مطلب یہ ہے کہ گو بیک ٹو دا اسٹارٹ یہ جس طریقے سے میں نے بات کی یہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ کی شکلیں ہیں اور اگر آپ کو وہ یاد ہو آپ نے شاید پڑھا بھی ہو کہ یہ جو گو ٹو اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک نہایت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے خطرناک کیوں ہے خطرناک اس وجہ سے ہے کہ یہ انسٹرکچرڈ طریقے سے یہ فلو کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کو پھر دیکھنا اور اینالائز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایکچولی کنٹرول کس جگہ سے کس جگہ جا رہا ہے اور کس طریقے سے یہ سسٹم بہیو کرے گا بالکل اسی طریقے سے یہ بریک اور کنٹینیو بھی اگر یہ ان ریسٹرکٹیڈ آپ اس کو استعمال کریں گے اس کورٹ کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو دونوں کنسٹرکٹس ہیں ان کو آپ استعمال نہ کریں جس حد تک ان سے آپ دور رہ سکیں ان سے بچیں اور ان کو استعمال اپنے کورٹ میں نہ کریں جہاں تک بریک کی تعلق ہے بریک کا تعلق ہے یہ شاید کسی جگہ پہ یہ مناسب ہو اس کو استعمال کرنا لیکن آج تک میں نے ریئلسٹک سچویشن میں کنٹینیو کو استعمال ہوتے ٹھیک طریقے سے کبھی نہیں دیکھا ایک سپر فلوس سی ایگزامپل کبھی آپ کو کتابوں میں ادھر ادھر لکھی ہوئی نظر آ جائے گی لیکن کنٹینیو کا کوئی اچھا استعمال کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو نہ استعمال کریں بڑی آسانی سے ایک زیادہ میننگفل ایک اسٹرکچرڈ کوڈ آپ لکھ سکتے ہیں بریک جہاں تک تعلق ہے آپ کو کیس اسٹیٹمنٹ میں لازمن اس کو استعمال کرنا پڑے گا یاد رہے کہ اگر آپ کیسز میں اگر آپ اس کو فلو کو اگر اگلے کیس تک آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کیس میں آئے وہاں پر کورٹ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد اگر بریک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوگی تو وہ اگلے کیس کی ایگزیکٹیبل کورٹ میں نہیں جائے گا ادروائز اٹ ول جسٹ فال تھرو دا کورٹ تو وہاں پر تو آئیے آپ کی لازمی ضرورت ہے وہاں تک آپ اس کو محدود رکھیں کوشش کریں کہ فور اسٹیٹمنٹ میں بھی کہیں اور اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بعض کا کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اٹ میک سینس لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا تو اگر آپ کوشش کریں گے تو یو find فائنڈ این آلٹرنیٹو آف ڈوئنگ دا سیم تھنگ اسٹائل کے حوالے سے ہماری گفتگو ابھی جاری ہے اور یہ اس میں ابھی کچھ اور ہمیں بہت ساری باتوں کو ڈسکس کرنا باقی ہے لیکن کیونکہ آج ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس گفتگو کو آج ہم کنٹینیو نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس چیز کو میں آگے بڑھاؤں گا لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کے لیکچر پہ ایک ذرا نظر ڈال لیں اور اس کی سمری دیکھ لیں تو یہ آج کے لیکچر کی سمری آج کا لیکچر بیسیکلی ہم نے پچھلے لیکچر کی ایک کنٹینویشن تھی جو ہم نے سٹائل پہ بات کرنے شروع کی تھی آج بھی اسی سٹائل کی گفتگو کو ہم نے جاری رکھا دو تین چار چیزیں ہم نے دیکھی ذرا ایک بار اس کو میں دوہرا لوں سب سے پہلے ہم نے کی اور کلاسز کے نام کی بات کی فائل میں جو چیز امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہیڈر فائل میں صرف اس کی ڈیکوریشن رکھنی ہے اور سورس فائل میں اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے کسی بھی کلاس کی یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا دوسرا اس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو ایک جو فائل جو ہے اس میں ایک کلاس کے بارے میں انفارمیشن ہو اور فائل کا نام وہی ہو جو کلاس کا نام ہے اس سے کافی آسانیاں پیدا ہونا ہے کسی کلاس کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کو فوری طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سی کلاس کس فائل میں لکھی گئی ہے تو اس طریقے سے جب آپ اس کنونشن کو فالو کریں گے تو آپ بڑی آسانی سے یہ اپنے پروگرام کو اپنے کوڈ کو مینج دوسری امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہیڈر فائل کے حوالے سے ہمیشہ یہ وہ جو ایف ایف ٹائپ کے میکروز جو ہیں اس کے اوپر لکھ لیا کریں کیونکہ اس سے فائل کی انکلوژن کنٹرول ہو جائے گی اور اگر آپ کی فائل کسی اور نے استعمال کرنی ہے تو جب تک آپ نے ایسا کام نہیں کیا ہوگا تو پھر اس کے ری یوز میں بڑے پرابلم آ جائیں گے ملٹیپل انکلوژنس ہو جاتی ہیں پھر آپ کا کوڈ کمپائل نہیں ہوگا تو اس سے دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں آخر میں ہم نے اسٹائل کے حوالے سے بات کی تھی کہ ٹائپس اور ویریئبلس کے کس طریقے سے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور دوسری جو بات ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ لوپ سٹرکچرز میں ہمیں کس طریقے سے سٹرکچر کرنا چاہیے فور میں کیسے لکھنا چاہیے ڈو وائل کو نہیں استعمال کرنا چاہیے بریک اینڈ کنٹینیو سے اجتناب کرنا چاہیے انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے لیکچر میں ہم جاری رکھیں گے اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اس وقت میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا ان اس وقت تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم